اور اسی میں آگے تھوڑی ایکسٹینشن ہے ابھی کچھ اور کرشمے غزل کے دیکھتے ہیں ابھی کچھ اور کرشمے غزل کے دیکھتے ہیں فراز اب ذرا لہجہ بدل کے دیکھتے ہیں ابھی کچھ اور کرشمے غزل کے دیکھتے ہیں فراز اف ذرا لہجہ بدل کے دیکھتے ہیں رہے وفا میں حریف خرام کوئی تو ہو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 جدائیاں تو مقدر ہیں پھر بھی جانے سفر کچھ اور دور ذرا ساتھ چل کے دیکھتے ہیں جدائیاں تو مقدر ہیں پھر بھی جانے سفر کچھ اور دور ذرا ساتھ چل کے دیکھتے ہیں وہ سامنے ہے تو پھر کیوں یقین نہیں آتا یہ بار بار جو آنکھوں کو مل کے دیکھتے ہیں وہ سامنے ہے تو پھر کیوں یقین نہیں آتا یہ بار بار جو آنکھوں کو مل کے دیکھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں موجود تیری محفل میں یہ کون لوگ ہیں موجود تیری محفل میں جو حسرتوں سے تجھے مجھ کو جل کے دیکھتے ہیں تجھے یہ کون لوگ ہیں موجود تیری محفل میں جو حسرتوں سے تجھے مجھ کو جل کے دیکھتے ہیں اور ابھی تلک تو نہ کندن ہوئے نہ راک ہوئے ابھی تلک تو نہ کندن ہوئے نہ راک ہوئے ہم اپنی آگ میں ہر روز جل کے دیکھتے ہیں اور بہت دنوں سے نہیں ہے کچھ اس کی خیر خبر چلو فراز کو یار چل کے, کے دیکھتے ہیں